اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے نبی آپ کہیے میں صبح کے رب کی جناب میں پناہ لیتا ہوں یا میں تمام مخلوقات کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جنہوں انس اور دیگر تمام مخلوقات کے شر سے چاہے وہ حیوانات ہوں یا جمادات یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے رات سے جب اس کی بھیانک تاریکی ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے اور چاند کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جب اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے ترمزی اور نسائی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور کہا اے عائشہ اللہ کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگو یہی غاسق ہے جب اس کی روشنی دھیمی ہو جاتی ہے اس لیے کہ رات کے وقت جنوں اور انسانوں کے شیاطین چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اس وقت کفر و فسق شر و فساد چوری خیانت اور دیگر معاشی کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے اسی طرح مشرقین اہل نجوم اور جادوگر چاند کی عبادت کرتے ہیں اسے وسیلہ بناتے ہیں اور بے شمار جادو اور کفریہ باتوں کا تعلق چاند سے جوڑتے ہیں اور میں ان جادوگر عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونکتی ہیں اور ان میں گرہیں ڈالتی ہیں نسئی اور ابن مردوہ نے ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گرہ ڈال کر اس میں پھونکا اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا اور جس نے کسی چیز سے اللہ کے سوا اپنا تعلق جوڑا اسے اسی چیز کے سپرد کر دیا گیا اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے تاکہ محسود کو نقصان پہنچائے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حاسد کے مفہوم میں وہ آدمی بھی داخل ہے جس کی نظر لگ جاتی ہے اس لیے کہ جو آدمی حاسد بدتینت اور خبیص النفس ہوتا ہے اسی کی نظر بری ہوتی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے میں نے حاسد سے زیادہ کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا یعنی حسد کے سبب ظالم ہوتا ہے لیکن نعمت سے محرومی کے سبب مظلوم معلوم ہوتا ہے شوقانی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالعموم تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اس کے بعد تین برائیوں سے بالخصوص پناہ مانگنے کی نصیحت کی ہے جن کا ذکر پہلے گزر چکا اس لیے کہ یہ برائیاں بہت زیادہ خطرناک ہیں اور ان کا نقصان بہت بڑا ہے